صحمن محمد, و آدم محمد. <coughs> السلام علیکم ورحمت و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سب الرباشہ صبح برطانصاشہ باقی تمام سائن قرآن گرانی براتانہ سب کو سمجھ بھاؤ سلامت کر دیں ہمارا سلسلہ کے کتاب دعوی دا شریف میں سے 10 نمبر تین سو انتیس, انتیس ہے تین سو تیس مجموعی درس میں سے سینتیس دعائے صوبیہ کا اندرس نمبر سینتیس ہے تھرٹی سیون ہاں جی دعائے صوبیہ کا جو ہے پیراگراف نمبر چھ میں سے پیراون چھ کا آخری دعا ہے پیراگراف نمبر چھ یہ دعا ہے اللہ مجلن و المحدین غیر ولام ذلین ہر ولِ ادا سلم و بحبِ ناََ ون و ادب اداوت کا من خالف کا بن تو اس دعا میں سے دو درس ہو گیا تھا ہاں ابھی تیسرا نحب و بحبِ کَاس ون و کا من خالف کا آج جو ہے اس پیراگراف اس دعا کی جو ہے دعا نمبر کی جو ہے کو دے رہا ہوں دعا نمبر تین کے جو ہے دراصلوں کو دے رہا ہوں تو دعا نمبر تین یہ ہے ہاں جی اسے پیراگرام نمبر چھ کا دعا نمبر تین نحب و بحب کناس و نعاد بداوت من خالف کا بن خلقی اس میں جو ہے نحب و بحب کناس یہ ایک حصہ ہے و نوع بداوت من خالف حقہ بن خلقی یہ دوسرا حصہ ہے ہاں جی تو نحبو کا معنی لغت میں سے واحد متقلی مالغیر غیر کا فی المزارِ معروف باب افعال سے صرفی ہاں کچھ طلبہ بھی اس لیے میں تھوڑا سا صرفی بحث بھی کر رہا ہوں تو اصل میں جو یہ نحب ہے پھر بائے اول کو دوم میں اغام کیا ہے نحب ہو گیا ہاں جی اور یہ جو اشفیل ہے ہب اور یہ حبن حبن و احبہ ہاں جی ایسے باب افاظ سے ان کا معنی جو ہے اس کا معنی مظری چاہنا پسند کرنا محبت کرنا ہاں جی اور نو معنی ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں ہم پسند کرتے ہیں یہ معنی بن جائے گا ہاں جی اور حب ان کا معنی عربی لغت میں اس کا مظہر ہے عشق محبت, ہاں جی محبت, ہاں جی محبت چاہت خواہش جذبہ شوق یہ سارے معنی کیا ہے اور تو نحب و بے حب کرناس ہاں جی نحب ہم محبت کرتے ہیں بے حب بحب کے معنی ہوتا دیا ہاں جی محبت چاہت خواہش جذبہ شوق یہ سارے القاعث و جدید نامی لغت میں یہ سارے کے ہیں ناز کے معنی ہاں جی ناز کے معنی جو ہے لوک کے معنی میں انسان کے معنی ناس لوگ انسان ہاں جی منجد لغت میں لکھا ناس ناسن جو ہے یہ لفظ اور مات من الس و جن یہ جو ہے لفظ انس اور جن جو بولتے ہیں اس میں سے ناسے اصل و ناس سے, اصلو اناس سے پھر اناس سے پھر ناس بنائے ہیں اشم عناس پھر حمزہ کو حلف کر کے ناس بنا دیا ہے ہاں جی عربی الفاظ یہ مختار السانہ ملوغت میں کہا تو نہی و بے حب اے اللہ ہم محبت کرتے ہیں تیری محبت میں بے کا تیرے محبت میں تیرے عشق میں ہاں جی اے اللہ ہم تیرے بندوں سے محبت ناس لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ تیرے محبت میں ہم تیرے محبت میں تیرے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے محبت میں لوگوں سے محبت کر دیں ہاں جی کیونکہ اللہ سے چونکہ یہ تیرا اچھا بندہ ہے صالح بندہ ہے نیک و کار بندہ ہے لہذا جو چونکہ تیرا نیک و کار بندہ ہے تیرا محبوب بندہ ہے تیرا پسندیدہ بندہ لہذا اے اللہ ہم تیری محبت میں تیرے اس بندے سے محبت کر دیں چونکہ یہ تیرا اچھا بندہ ہے تیرا صالح بندہ تیرا نیک بندہ ہے اس لیے ہم جو ہے اس بندے سے محبت کرتے ہیں یہ معنی ہے محب اللہ محبت کرتے ہیں بے حب کا تیرے محبت میں لوگوں سے تر لوگوں سے ہر کسی سے اللہ کے دشمنوں سے تو محبت نہیں کر سکتے ہیں تو عمرت انس مرت اللہ کے دوست مراتے اللہ کے جو ہیں صالح لوکھے نیک کار مومن بندے ہاں جی ان سے اللہ تری محبت میں تیرے صالح نیک کار مومن بندوں سے ہم محبت کرتے ہیں اور نوعادی آدا یو عادی موادن جو ہے باب مفالص ہیں اس کے معنی دشمنی رکھنا نعادی ہم دشمنی رکھتے ہیں ہاں جی نو تو نوعادی معنی آدھا یو عادی ماداً معنی دشمنی رکھنا اب نوعادی یہ متقلم معالغیر کا سکھا ہے تو نعادی ہم دشمنی رکھتے ہیں جیسا ہی نحب و الحم محبت کرتے ایسے ہی ہم دشمنی رکھتے ہیں کیسے انہ بھی بداوت کا اداوت جو ہے اداوت ان اور ادا و ایداً تینوں کے معنی لکھا ہے دشمنی مخالفت ہاں جی آدا ہو ان کے معنی دشمنی بنانا القام س جدید میں لکھا ہے ہاں جی من موصلہ اللزیع جو جو جو کے معنی میں جو شخص جو بھی کے معنی میں ہاں جی خالفہ کا معنی خالفہ کس میں کاف ضمیر ضمیر ہے تو کے معنی میں ضمیر منصوب متصل سے آواز ملک تو کے معنی میں خالفہ بام حالا کا ہے اس کے معنی خالفہ محالفتاً مخالفت کرنا خلاف ہونا ہاں جی عہد شگنی کرنا نہ فرمانی کرنا یہ سارے معنی کے کی کا میں کا ضمیر ہے خلق بے معنی جو ہے یہاں مزدور ہے یعنی خلق بے مخلوق من خلق یعنی تیرے مخلوق میں سے یعنی تیرے مخلوق میں سے تو معنی کیا ہو جائے گا اے اللہ ہم دشمنی کرتے ہیں ہم جو ہے اپنا دشمن گر ہیں بے آدا یعنی کیا ہے ان لوگوں سے جو تجھ سے دشمنی کرتے ہیں یعنی اے اللہ تیرے دشمنوں سے ہم دشمنی کرتے ہیں اے اللہ تیرے عداوت تیری دشمنی نواز بداوت کا من خالف کا من خلقی من جو بھی مخالفت کرے گا تیرے معلومات میں سے تیرے میں سے جو بھی اے اللہ تیرے احکامات کی مخالفت کرے گا کیونکہ اب وہ تیرا دشمن ہو گیا لہذا میں بھی اس کو دشمنی رکھتا ہوں بی اللہ ہم تیرے دشمنوں سے ہم دشمنی رکھتے ہیں تو تیرے دشمن کون لوگ ہیں وہ لوگ من خالف حکم کر کے تیرے معلومات میں سے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تیرے سر مخالفت تیرے دین کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تیرے انبیا کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تیرے باد سال مومن بندوں کے مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں تیرے دین کے نابدید سوچنے کے لیے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتے ہیں تو یہ سب اللہ کے دشمن ہیں تو اللّہ ہم تیرے دشمنوں کے ہاں عداوت میں مطلب کیا ہے جو لوگ تُس سے دشمنی رکھتے ہیں چونکہ وہ تیرے دشمن ہیں. لہذا ہم تیرے دشمن ہونے کی وجہ سے ہم ان لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور وہ کون لوگ جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں من اللہ کے دشمن کون ہے من وہ لوگ ہیں جو خالف فقط جو مخالفت کرے نافرمانی کرے من خلی تیرے مند میں سے تیرے حکم کی کیونکہ خالفہ یخالمنہ مخالفت کرنا خلاف ہونا آج کرنا نافرمانی کرنا تو مطلب یہ ہوا کہ تیرے بندوں میں سے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تیرے بندوں میں سے جو تیرے ساتھ آج کرتے ہیں تیرے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تیرے دشمن ہیں تو اللّہ ہم تو تو ان تیرے دشمنوں سے ہم میں دشمنی کرتے ہیں تو اس میں گویا کہ اللہ سے یہ کہ اللہ ہم تیرے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں تیرے دشمنوں سے ہم دشمنی کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرے دوستوں سے دوستی کا تُس سے توفیع چاہتے ہیں اور تیرے دشمنوں سے دشمنی کا ہم تج سے توفیع چاہتے ہیں چونکہ اللہ کے دوستوں سے دوستی کا نئے نئے وعدہ تھے ایمان کا تقاضا اللہ کے دشمنوں سے اللہ کی دوست کی وہ اللہ کے دشمنی اس لیے جو ہے وہ آپ کو دوست نہیں بن سکتا اس لیے ان سے دشمنی کہتے تو دعا کا تو دوبارہ بتا رہا ہوں پوری دعا کا یعنی اے اللہ ہاں جی بہ و بحب کا نس و نوع جب عداوت کے منخال منخل کی کا مانا اے اللہ پر وہ ہم تیری محبت کی خاطر لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور تیری محلو سے تیری مخالفت اور دشمنی کی خاطر دشمنی رکھتے ہیں تو یہ دعا کا یہ تجمہ ہے ہاں جی یعنی اس کو تو یعنی اے اللہ ہم تیری محبت میں تیرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں اور تیری ہی محبت میں تیرے دشمنوں اور تجھ سے مخالفت اور انعد رکھنے والوں سے دشمنی اور انعد رکھتے ہیں یہ اس کا دوسرا ترجمہ ہے ہاں جی تو اس دعا کہ توضیح ہے تو جی؟ توضیح تو جی یہ کہ یہ چھٹا جو پیراگراف ہے نحب و بحب کرنا شروع سے علامہ علامہ جَل ہدین و محدید غیر رضینغ اللہ مجلین یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے قرار دے جو ہدا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے قرار دے اور لوگوں کو ہدایت کرنے والا اور ہدایت پایا ہوا لوگوں میں سے قرار دے ہدایت یافتہ میں سے نہ کہ خود گمراہ اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا جی ان لوگوں میں سے ہمیں قرار نہ دے یا اللہ ہر وقت تیرے دشمنوں سے ہمیں بے سر کے پرکار برسر پیکار رہنے کی توفیع دے وسلم اللہ کے اور تیرے دوستوں سے امن اور عائشی اور محبت کے ساتھ رہنے کی توحفی دے نحب و بحب کا نَ ورن و ادب عداوت یعنی یا اللہ ہم تیری محبت میں تیرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں اور تیری محبت میں تیرے دشمنوں اور تجھ سے محلفت اور اناد رکھنے والوں سے دشمنی اور اناد رکھتے ہیں ہاں جی یہ اس کا ترجمہ تو اس ایک توجہ ہے یہ چھٹا پیراگراف مجموعی تو پر ہمیں اسلام کے ایک اہم اصول کی جانب رہنمائی فرمات ہے یعنی حب و بغوس اس کو بولتے ہیں ہو ببوز کس سے محبت کریں کس سے بغذ رکھیں دشمنی کریں تو اللہ و تواللہ کس سے دوستی کریں کس سے دور رہیں دوستی و دشمنی کس سے دوستی کریں کس سے دشمنی کریں اس کا معیار کیا ہے ہاں جی اور دوری سے نزدیکی کا معیار کیا ہونا چاہیے ہیں دوستی و دشمنی اور اور دوری و نزدیکی کا معیار کیا ہونا چاہیے کسی سے تو اس دعا کی روشنی میں ہم اللہ سے یہی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہماری جنگ ہمارے بغض انعت ہماری دشمنی ہماری تبرا دوری تیرے دشمنوں اور تیرے مخالفین سے ہیں اور ہماری دوستی ہمارے امن امناشتی محبت معدت اللہ تیرے دوستوں اور چاہنے والوں سے ہیں اللہ سے یہی دعا کریں لہٰذا مومن کو چاہیے کہ جب دعا میں آپ اللہ سے یہی مان رہے ہیں کہ اللہ تیرے دوستوں سے دوستی کی توحفی دے تیر دشمنوں سے دشمنی کی توفیع دے ہاں جی اور جو ہے تیرے دوستوں سے محبت کی توفیع دے تیرے دشمنوں سے بغض اینات کی توفیق دے. اللہ سے یہ مانا اس کا اعلان بھی کریں لہٰذا مومن کو چاہیے اپنی زندگی میں دوستی و دشمنی اور تو اللہ و توالا کا معیار یہی ہو کہ اللہ و رسول کی خاطر جو ہے دوستی و تو دوستی و اور اللہ و رسول کی خاطر طوالہ و دشمنی ہو ہاں جی ذاتی جو ہے مقاصد اس میں شامل نہ ہو چنانچہ پیارے نبی نے ایک حدیث میں سمجھے ثمرۂ ایمان یعنی ایمان کا پھل یہی قرار دیا ہے چنانچہ آپ نے فرمایا ثمرت العمان صلاحتوں ایمان کا جو ہے فائدہ ہے ثمرا وہ تین چیزیں الحب الف <فی> اللہ اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ولبعز اللہ اور اللہ کی محبت میں اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا ولحیا من اللہ اور اللہ سے حیا کرنا یعنی اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے سے اللہ سے شرمندہ ہو جائے اس کو میں شرمندی کا احساس ہو نافرمانی نہ کرے تو معلوم ہوا شجر ایمان کا پھل تین ہے اللہ کی محبت میں محلو سے محبت اور اللہ سے دشمنی رکھنے والوں سے دشمنی اور اللہ سے حیا کرنا ہاں جی یہ شجر ایمان ایمان کے درخت کا پھل یہ تین چیزیں پیامر نے قرار دیا اللہ کی پیارے نبی نے اس امت کے لیے تشہیر سے مزدا کے طور پر فرمایا البید علیہ السلام سے مخاطب ہو ہاں جی علیہ السلام سے مخاطب ہوئے ہو کے فرمایا انا سلمن لیوان من لیوان سالمکم و ہرمن لمن ہار وقم فہم بین الود سے مخاطب کر کے امت کو یہ تعلیم دیتے فرمایا اے میرا الودیت میرا امن آشتی ہوگا ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے ساتھ امن عاشتی کے ساتھ رہتے ہیں پیار و محبت سے رہتے ہیں عقیدت سے رہتے ہیں وہ ہر اور میرا جنگ ہوگا لمن ان لوگوں سے جو آپ لوگوں سے جنگ کرتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا میرا ان لوگوں سے امن آشتی ہیں جو تم یعنی اہل بیت سے امن معاشی رکھتے ہیں اور جنگ ہے ان سے جو تم یعنی اہل بیت سے جنگ کرتے ہیں اس نے حضرت امیر کا بیس صد الحمدان رحمۃ اللہ نے ہمیں تشریف سے کے طور پر ہاں جی فرمایا تشریظی مزاج فرمایہ کہ کن سے طول رہنا ہے اور کن سے طلع اس کے توضیح کل میں طیبہ میں آپ نے فرمایہ اللہ محب رحمۃ اللہ ہاں محمد عالم محمد سے پنجال پاس سے محمد رہنے والوں پر اللہ کے رحمت ہو ہاں اللہ محب رحمۃ اللہ کہہ کر طول کا مزاح دکھایا آپ نے آپ نے یہ بتایا ہمیں کن سے محبت کرنا ہے تو گاہ بیت سے محبت کرنے والوں پر اللہ کے رحمت ہو اور وہ اللہ مبغزیم لانت بیت سے پنجنے پاس سے بہت ادا رہ رہنے والوں پر اللہ کی لانت کہہ کر آپ نے تورا کا مزدہ دکھایا ہاں جی نیز تلقین مج کے آخر میں فرمائے بھی مَ و من ادا میں تورا اللہ کہہ کر میں ان بارہ علم اچاز ما عازمین سے میں دوستی کرتا ہوں اور ان کے دشمنوں سے میں دوری اختیار کرتا ہوں کہ ہم نے تولاء و توارا کے مصداق کا فرمایا ہاں جی ہمیں امیر کا نے واضح ہے کہ کن سے دل دوستی کا چاہیے ہے کن سے دل دشمنی کہ محمد ہے کہ محمد سے دوستی طلّہ امن اور مودد مدد, مدد رہنا ایمان کا تقاضا ہے اور ان کے دشمنوں سے تورا بغت انات کا حکم ہے تو مومن کو حب اور بغض کے اعتبار سے بے تفاوت ہونا کسی صورت ممکن نہیں بلکہ جو ہے اسے معلوم ہونا چاہیے بلکہ جو ہے اسے معلوم ہونا ضروری ہے کہ ضروری ہے اور اعتقاد بھی ضروری ہے کہ مجھے کن ذواط مقدسات سے محبت و مودت و امن آشی رہنے اور کن ابل صفت لوگوں سے دشمنی رہنے ہے قرآن پاک سنت اور سنت نبوی قرآن پاک و سنت نبوی صلی السّلام اور بزادین کی تعلیمات کی روشنی میں واضح ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں اور ان کے راستے پر راستے میں ہر قسم کی جانی مالی قربانی دینے والوں سے محبت مدد اور امن آشے رکھا جائے اور اللہ سے بغض اعینات رکھنے والوں سے نفرت اور دوری اور بغض اعینات رکھنے کا حکم ہے ہاں کیونکہ یہی عین ایمان ہے اور تعین مزاق کے لیے قرآن و سنت تاریخ اسلام میں مطالعہ کریں کہ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ کون اللہ اور اس کے رسول مقبول کن دو مقبول کے دو ہیں ہاں جی اور چاہنے والا ہے اور کون بہت اعینات رکھتا ہے اور ان کے تعلیمات کو زیر پاک کرنے والا اور نافرمان لوگ ہیں طارق اسلام اور قرآن سنت سے خوب واضح ہے کہ اللہ کی محبت میں محمد علی محمد علیہ السلام سے ہمیں محبت و مادت کا حکم ہے اور ان کے دشمنوں سے نہرت بغض کا حکم ہے یہی سچے مومن کی نشانی اور یہ سب جو ہے صرف اللہ کے رحمت اور توحیق سے ممکن ہے کہ ہم ان کے دوستوں سے دوستی کریں ان کے دشمنوں سے دشمنی کریں تو ہب و بوس یعنی اللہ کی محبت میں اللہ کے دین کے آبیالی کرنے والے دین کو آباد کرنے والے اللہ کے دین پر جان و مال سب کو قربان کرنے والے ارے اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والوں سے اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں سے محبت مدت یعنی ایمان ہے اور جو لو دین اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں پہنچاتا رہا تاریخ میں پہلے محمد محمد کو ان تین ظلم بزلوم ستم روا رکھے ہاں جی اور ان کے چاہنے والوں کو طرح طرح کیا ہاں جدید جی جرم میں کہ وہ سے محبت مدد رکھتے ہیں تو ان سے جو ہے رہنا بھی انعمان ہے جو کہ اس دعا میں ہم اللہ سے یہی دعا کریں کہ اللہ جو ہے ہاں جی تیرے تیر دوستوں سے ہمیں امن عشی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے تیرے دشمنوں سے ہمیں برسر پیکار رہنے کی توفیق دے اور یہ بھی دعا کریں اے اللہ تیری محبت میں ہم تیرے بندوں سے محبت کریں اور تیری جو ہے محبت میں تجھ سے دشمنی رہنے والوں سے ہم دشمنی رکھیں ان سے دور باگیں اور ہماری اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہاں جی اور دن کی نورانی تعلیمات کی روشنی میں ہاں جی زندگی گزارنے کی توفیعتہ فرمایا